الحمد للہ پھر مین بھی به تب کلو عليه ونا اُباہ مل شور ان پسنا و مل سی آتی آمال میا دلا مبلا ولاح إِلَّا اللَّهُ علاح لَا شَرِيكَ لَهُ وان اشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد. ولپور من اُد بللہ بسم کا الرحمن بسمل ولدین آ منو جرو جا دوبی سبی لین آ سورولا کل منو نحکا لال لو تبارکو تالا پیشان حبیب مخبرم و آمرا نو ملا اکتحلو نلندی یا او حلین آ منو فلو لسلو تسلیم اصلا والسلام سلام یا سیدی یا رسول اللہ وسلم لئی کوالہ علی کب یا سیدی یا حبیب اللہ الصلات والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى ال والحبك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول الله وعلا آلک و اصحابکا یا سیدی یا محمد رسول الله گرامی قدر آج تیسرا درس ہے پہلے درس میں میں نے پران و سنت کی روشنی میں یہ ثابت کیا تھا کہ ماتم کرنا اسلام میں جائز نہیں اور ماتمی کی سزا بھی اس میں ماتمیوں کی کتابوں سے بیان کی تھی اور اس سے پہلا جو درس ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا اکثر و بیشتر نے سنا ہوگا کہ اس میں قرآن و سنت کی روشنی میں اور قطب شیعہ کی روشنی میں یہ بات ثابت کی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کامل الایمان ہیں اور جنتی ہیں اور جنتی بھی ایسے جنتی ہیں جن کو اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہو گیا ہوں ان کی زندگیوں میں یہ اعلان اللہ رب العزت نے فرما دیا تھا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں تو صحابہ کرام کے فضائل اور شیعہ کتب سے خصوصاً کل بھی عرض کیے تھے قرآن و سنت کی روشنی میں اور شیعہ حضرات کی تصویروں سے یہ بات میں شابت کی تھی کہ سب صحابہ جنتی ہیں, ایمان ہے کامل الایمان ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے اور اللہ نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے اور اللہ رب العزت اللہ رب العزت نے ان سے راضی ہونے کا اعلان فرمایا ہے تو آج جو میں نے آیات کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وی نو وہرو و جاحدو سبی ل اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اللہ کی راہ میں لڑے ان کے لیے اللہ فرماتا ہے متا ہے ولدین آ ببوان فروک المؤمنون حقا کبھی کبھی سبحان اللہ لکھ دیا کرونا تاکہ مجھے معلوم رہے کہ آپ لوگ موجود ہیں جو جتنے آدمی لکھتے رہیں گے مجھے معلوم ہوتا رہے گا اتنے آدمی ہیں روم میں اللہ نے فرمایا بل دی نہ ل مل منہ لر تم ورژ کن کریم بھائی صاحب یہ قرآن کی آیت ہے کوئی ہیر کی کتاب نہیں کوئی مرسیوں والی کتاب نہیں کوئی جناب والا ایسی ویسی کتاب نہیں بلکہ اللہ کے قرآن سے آیت بڑی ہے اللہ برماتا ہے پر متاثی نا بہ المؤمنون کہ اور, اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی سچے ایمان والے ہیں یا اللہ تو نے کتنے قسم کے آدمی اس میں بیان گرما دیے ایک تو وہ ہے ایمان والوں کی وہ ہیں جو ایمان لائے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہجرت بھی کی ہجرت کے ساتھ ساتھ جہاد پی سبھی اللہ بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جناب والا جگہ بھی دی جس کے پاس ایک مکان تھا آدھا تقسیم کر کے بھائی کو دے دیا اگر دو بیوییں تھی جناب ایک کو طلاق دے کے دوسرے بھائی کو دے دی اگر دو باغ تھے تو جناب ایک باغ اپنے بھائی کو دے دیا کیوں اللہ پرماتا ہے اور وہ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی یعنی ہر طریقے سے مدد کی اللہ فرماتا ہے الا اکاؤ المؤمنون حقا وہی سچے ایمان والے ہیں ایمان والوں کی یہ نشانی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے یہ صفتے بیان فرمائی ہیں اور یہ تمام کی تمام سفتیں صحابہ کی زندگی کو پڑھ کر دیکھ لیں صحابہ کی زندگی کو جناب آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں صحابہ میں یہ تمام کی تمام سفتیں موجود تھیں اور تمام کے تمام عیسائد کے مصداک ہیں تو پھر انعام کیا ملا لوں اے, اے جنابے والا نیچے بیٹھ کے باتیں کرنے والے ابھی, ابھی مائک نہیں میری بات مکمل ہوگی تو مائک ملے گا ابھی ہاتھ نیچے کر لو تو جنابے والا ل پیرا تم ورث پون کری ان کے لیے جناب بخش ہے اور عزت کی روزی ہے اب اس تفسیر اس آیت کے تحت تفسیر سابق اس میں یہ بات موجود ہے میں آج صافی نہیں پیانی نا بالکل نہیں پیانی آج آج میرا ارادہ صافی پیانتے نہیں بس حوالہ تفصیلیں صافی میں موجود ہے لمحو ماں نہ ہوں بل ہجرتی ونسرتی ول انسلاخ منل اہ اہل بل مال و نب اس لیے کہ انہوں نے ہجرت کر کے نصرت کر کے مدد کے ذریعے مال اور گھر والوں سے جدائی کر کے اپنے ایمان کی حقانیت اور صداقت, کا, صداقت کو پختہ کر دکھایا کیونکہ ان کا سب کچھ دین کی خاطر تھا دوسری تفسیر تفسیر مجمول بیان اس کے اندر یہ بات موجود ہے یہی آیت کے تحت دیکھ لو اس میں یہ بات موجود ہے تفسیر مجمول بیان والا لکھتا ہے سم آدان ذکریل ومدحهم نول انساری و مدح آمنوا سکال بل آنو و حا جی صدق لبر سولہ مِن, يعني من و اوتانی یعنی میم کتل مدی ن جا اللَّهِ وَالَّذِينَ نو سرو اوم علح ون سر نبی اصل وسلم ہو المؤمنون حقا کلین ہکوی مان حققوا ایمان ہو بل نہیں جی ونوسرتی دکھلا من اقاما بدار سر کی وکیلا مانا ہو ان اللہ حق کا ایمان بل بشار تلتی بشار بیا واج ولم سر مسل ظال تفصیل مجموع بیان جل دو اس پتہ نہیں سباد کو نکل آئے گا لیکن آج جڑے یاد رہے گی آئے تحت جناب یہ تفصیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مہاجرین انسار کی مداء شروع فرمائی اور کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا یعنی ایمان لانے کا ماں مانا, مانا, مانا یہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور اپنا وطن مکہ سے مدینہ رسول کی طرف ہجرت کی اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی بلندی کی خاطر جہاد بھی کیا اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین مجاہدین کو اپنے ہاتھ جگہ دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مدد کی یہی لوگ حقیقی مومن ہے یہی لوگ حقیقی مومن ہے یعنی کچھ حضرات نے ہجرت کے ذریعے دوسروں نے ان کی نصرت کے ذریعے اپنے ایمان کی حقانیت واضح کر دی برخلاف اس کے جو دار شرک میں ٹھہر رہے اور ہجرت و جہاد نہ کیا اور اس کا مانا یہ بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی بشارت کے ذریعے جو نے دی گئی ہے ان کے ایمان کی تصدیق کر دی اور جن لوگوں نے ہجرت بھی نہیں کی اور مہاجرین کی مدد بھی نہیں کی ان کے لیے ایسی بشارت نہیں یہ تمام کی تمام صفتیں جو ہیں ایک صدیق اکبر میں بھی موجود ہیں فروخ کے اعظم میں بھی موجود ہیں اور جناب اکثر سے آپ مہاجر اور انصار سب کے سب ایسے ہیں کچھ تو مہاجر ہیں کچھ انصار ہیں لیکن جہاد کی زمین اللہ کرنے والے تو سب ہیں ان صاحبہ کے بارے میں اللہ پرماتا ہے قرآن کی آیت سن لو میں حدیث بیان کروں کسی جناب تاریخی واقعہ بیان کروں تو شاید کوئی ناراض ہو جناب یہ حقیقت پر مبنی نہیں بلکہ اللہ کے قرآن سے بیان کر رہا ہوں اللہ پرماتا ہے الاو الوب لان <لتقوی> اللہ اللہ یا <coughs> اللہ ہم تو امتحان کے قابل نہیں ہمارا اگر امتحان ہو تو کبھی کامیاب ہوں گے نہیں ए अल्लाह हमारे ईमानों का इम्तिहान न लेना कहीं फेल हो जाएं। या अल्लाह हम तो इस काबल ही नहीं के तेरी बार में हम इम्तिहान दे सके اللہ اپنا فضل ہی ہم پر رکھنا اپنی رحمت ہی ہم پر رکھنا اپنا کرم ہی رکھنا اگر امتحان کی باری آئی تو ہم فیل ہو جائیں گے ہم تو دنیا کے ہر میدان میں فیل ہیں لیکن وہ لوگ جن کے لیے یہ حکم ہے الازی اللہ الذین تہ نو پلو بہ اور وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ رکھا ہے پرکھ رکھا ہے یعنی امتحان لے کے آہ ہ کبھی جناب آپ کسی دکان پہ گئے ہوں گے آپ کسی دکان پہ گئے ہوں گے تو برتنوں کی دکان پہ تو عورتوں کا معلوم ہے کیا کام ہے عورتیں کیا کرتی ہیں معلوم ہے جب کسی برتن کو ہاتھ لگاتی ہیں تو پھر جناب اسے تھوڑا کھٹکا کے دیکھتی ہیں یہ کچا ہے یہ پکا کچے کو تو کوئی بھی قبول نہیں کرتا کچا دیکھ کے چھوڑ کر چلی جاتی ہے لیکن اے اللہ ہماری طرف رحمت کی نگاہ رکھنا کہیں ہمارا امتحان آ جائے ہم گت کچے گڑے کی طرح فیل ہو جائیں لیکن قربان جائے اس رب العزت کی شان پر جب وہ امتحان لیتا ہے تو جناب اس کا امتحان بھی عجیب ہے ہم غریبوں کے لیے جناب آسانی فرما دی ہم غریبوں پر رحمت فرما دی کرم فرما دیا عنایت فرما دی صورت میں آپ نے جناب والا جو بھی سکول گیا ہوگا اس کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جناب سلانہ امتحان ہوتا ہے بچے کے جناب ہاتھ میں پرچہ دے دیا جاتا ہے اور اس پرچے کو دیکھ کر جناب اس نے جو پورا سال محنت کی ہوتی ہے تو جناب اس محنت کے بدلے اس کا امتحان لیا جاتا ہے اور جیسی محنت ہوتی ہے ویسے ہی جناب اس کو نمبر دیے جاتے ہیں تو ان نمبروں پر وہ پاس یا فیل ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے نا میرے <coughs> بھائی ہاتھ نہ کھڑا کر اگر انتظار کر سکتا ہے تو انتظار کر لیکن قربان جائے رب العالمین کی شان پر اس احکم الحاق مین کی شان پر اللہ نے سوال بھی دیے جواب بھی سکھا دیے عنایت فرما دیے اللہ قرآن میرشاد فرماتا ہے وَلَ نَبل وََّكُمْ ب شيءم مِنخَ في وَجو وَلَ نَبل وََّكُم ب الأموال وَنقُ سِ منل اموالی بل اصیو وبشر وب شری صابری الدین اضا مصیبت اننا اننا راجعون اللہ نے فرمایا بال نہ بلو بننا کم اور ضرور ہم تمہیں ازمائیں گے من الخوف کچھ ڈر ول جنک سیم منل الاموال اور کچھ مالوں میں کمی ول ان سمرا آزمائش کیسے ہوگی کبھی ڈرا کے کبھی بھوک سے اور کبھی مالوں کی کمی سے ولپ سے کبھی جانوں کی کمی سے وارا کبھی پھلوں کی کمی سے وشریفری ارے چند دن پہلے ہی ہم پر ایک بہت بڑی مصیبت آئی تھی ہمارے ایک ساتھی شہید ہو ہم سے اللہ نے امتحان لیا ہمارے ہاں ایک آدمی کی کمی دے کر اس عالم دین کی کمی دے کر لیکن ہم نے تو صبر کر لیا لیکن ان بچوں کو ان بچوں کی کیا قبیت ہوگی جو روزانہ اپنے باپ کے گلے ملتے ہوں گے اپنی باپ کی چھاتی سے لگتے ہوں گے روزانہ اپنے باپ کو باپ ابو جی کہہ کر بلاتے ہوں گے آج کتنے دن ہو گے وہ باپ کو تو یاد کر کے روتے ضرور ہوں گے لیکن یہ اللہ کی طرف سے بچوں پر امتحان ہے ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ وہ بھی جماعت صاگرین میں شامل ہو جائیں گے آج میں نے پروفیسر اکرم صاحب کو بھیجا ہاں وہ کہہ رہے بچوں سے صبر نہیں ہو رہا بچے صبر نہیں کر رہے دعا ہے اللہ کے حضور اللہ کو صبر عطا پر بچے بہت پریشان ہیں بچے بہت جو ہے باپ کو یاد کرتے ہیں لیکن میرے مجھ سے ولہ وہ سن کی سنی نہیں گئی میں آج دل بہت پریشان رہا دل دلبر دل دن بھر بہت پریشان رہا یا اللہ تو ہی مصیبت ڈالنے والا ہے تیرا وعدہ ہے میں آزمائش کروں گا ازمائش میں یا اللہ ہمیں نہ ڈالنا ہم تو اس قابل ہی نہیں کہ ہم آزمائش پہ برے اتر سکے یا اللہ ہمیشہ ہم پر اپنا فضل ہی فرمانا اپنا کرم ہی فرمانا اپنی رحمت ہی فرمانا اپنے اپنی عنایت ہی فرمانا یا اللہ نبی پاک کا صدقہ ہم غریبوں کو کبھی اردمانا نہیں لیکن پھر بھی عرض کرتے ہیں مولا ہم تیرے ہیں ایک طرح ایک دن تیری ہی طرف لوٹنے والے ہیں یا اللہ ضرور ایک دن ہر نفس نے تیرے والا ہونا ہے بہت ذائقہ چکھنا ہے کسی نے پہلے کسی نے بعد میں کوئی بچپن میں ہی فوت ہو جاتا ہے کوئی جناب والا زندگی کے چند سال گزار کر فوت ہو جاتا ہے کوئی زندگی کے تیس سال گزارتا ہے <coughs> کوئی چالیس سال گزارتا ہے کوئی پچاس سال کا عرصہ گزار لیتا ہے کوئی ساٹھ ستر پے چلا جاتا ہے یا تیری حکمتیں ہیں لیکن یا اللہ ایک دن تو ہم نے پلٹنا ہی ہے تیری بارگاہ میں التجا ہے مولا جب ہم پلٹیں ہیں تو جناب بے صبروں میں ہماری اولاد بھی نہ ہو ہم بھی بے صبروں کی جماعت میں شامل نہ ہو یا اللہ ہم تیری رضا کے ساتھ راضی ہیں تیرے امتحان جو ہم نے تجھ پر اتارا ہے اس پر جناب ویلا نہیں کرتے اس پر جناب اپنی چھاتی نہیں پیٹتے اس پر جناب آزاری نہیں کرتے ہم تو وہ کام کرتے ہیں جو میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے اگر ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائے تو یہ تو سنت مصطفیٰ ہے تو گرامی قدر آج میرا موضوع پرو کے میں ہے بات چلتی چلتی اس طرف کو نکل گئی آج تو موضوع شخصیت کے بارے میں ہے جن کے بارے میں حضور علیہ سلا تو نے ارشاد فرمایا پھر مزید شریف میں حدیث ہے لو کا ن بادی نبی ان لکان عمر ابن الخاب اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا کیوں صحابہ تو اور بھی بہت ہیں مرتبے تو سب صحابہ کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہیں لیکن آج مختصر سنکشا آپ کی زندگی کا میں نے کھینچنا ہے آئیے جناب میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انورا بھی ہے حضور علیہ السلات و سلام آپ نے آپ کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے فرمایا میں نے خواب میں ایک جا اپنے آپ کو جنت میں پایا جنت میں موجود پایا وہاں ایک محل کے گوشے میں ایک عورت موضوع کر رہی تھی تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بکول تو لمن حاضر کسرو میں نے کہا یہ محل کس کا ہے تو کالو عمر مجھے جواب یہ دیا گیا یہ عمر کا ہے حضرت وہ بوجنا پہ وا سیجیے گا میرے نبی علیہ سلام دنیا میں بشارت دیں دنیا میں بشارت دیں میں جنت میں گیا یہ تیری میری بات نہیں رات کو خواب دیکھیں تو جناب خواب سے بیدار ہوں تو کوئی اور بات ہو لیکن نہیں نہیں یہ تو میرے نبی علی سلام کا خواب ہے جس کی جناب تصدیق کرنا مسلمہ پر فرض ہے تقزیب جو کرے گا اپنی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا میرے نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا خواب کی جناب دو دن کے اجالے میں اس کو بیان فرمایا کہ اے صحابہ سن لو میں جنت میں گیا عمر کا محل دیکھ کر رہا ہوں یعنی عمر جنتی ہے محل کی محل کی کبیت بھی بیان فرما دی حضرت ابو حسا شریف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ کے ایک باغ میں حضور علیہ سلاد کے ساتھ تھا ایک شخص آیا اس نے باغ کا دروازہ کھٹکھا کھٹکھٹایا باغ کا دروازہ ایک شخص آیا تو حضور علیہ سلاد و سلام آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو اور اس آنے والے کو جنت کی بشارت دو جب میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا صدیق کے اکبر ہیں اللہ صدیق کے اکبر ہیں تو میں نے ان کو جنت کی بشارت دی ارے دیکھ لیں صدیق تو وہ ہے نبی نبی ان کی زندگی میں جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں ہمیں تو اپنے خاتمے کا پتہ نہیں جو باتیں کرتے ہیں ان کو اپنے خاتمے کا پتہ نہیں لیکن صدیق کو رسول اللہ بشارت دے رہے ہیں بار بشارت دی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پھر کیا اس پر سدی کے اکبر نے اللہ کا شکر ادا کیا پھر جناب ایک شخص آیا اس نے دروازہ کٹ کٹایا دروازہ کھلوایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھول دو اس کو بھی جنت کی بشارت دو فوتے لہو فائزہ ہوا ہو اخبر تو ہو ما کالن سلیہ وسلم پہ <اللہ> یہ بخاری شریف میں حدیث ہے چنانچہ محنت پر حضرت ابو موسا شاری رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو میری آنکھوں کے سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو تو میں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بشارت ملی تھی تو ان کو بشارت سے باخبر کیا بشارت دی تو جناب والا صحابی تھے نا جناب بہابی نہیں تھے شیعہ نہیں تھے کوئی دوسرے نہیں تھے کہ فخر کرتے دیکھا ہمارے لیے جنت کی بشارت ہے تو جناب والا یہ فخر نہیں کیا بلکہ حدیث بخاری میں موجود ہے تو حدیث میں موجود ہے بحمید اللہ اللہ کی حمد و سنا کی یہ مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے اور یا اللہ تیری یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں جنت کی بشارت دلوا دی اللہ اس کے بعد ایک اور شخص آیا دروازہ کھلوایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی کھول دو اور اس کو جنت کی بشارت دو تو میں نے دروازہ کھولا تو سامنے سامنے پرو کے آزم ہے جہاں میری روح تڑپ جاتی ہے یا اللہ میری روح تڑپ جاتی ہے آئے تو نبی تھے فاروق جناب صدیق کو کس نے بتلایا میرے نبی اس طرف گئے ہیں فاروق آزم کو کس نے نبی اس طرف گئے ہیں عثمان غنی کو کس نے بتلایا نبی اس طرف گئے ہیں یا اللہ سمجھ نہیں آتی اللہ نے اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تجھے معلوم نہیں نبی کریم کی خوشبو ہی ایسی خوشبو تھی جہاں سے گزر جاتے معطر جاتے وہاں کے رستے متحر متر ہو جاتے خوشبو پھیل جاتی کیوں پھر مجھے کہنے دیجیے گا ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں شیر تو مجھے آتے نہیں لیکن آج ایک شیر سنانے کو جی چاہتا ہے ان کی مہک نے دل کے غن کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے وہ کوچے بسا دیے تو عثمان غنی عثمان غنی رضی اللہ و تعالی انہوں کو جنت کی بشارت دی हाँ हाँ हा तो माने गणित जब उन्होंने सुना तो अल्लाह की हमद बयान की अल्लाह की तारीफ की मेरे नबी तो दुनिया में रहते हुए जनते तकसीम कर रहे हैं آج ان بےمانوں کو معلوم نہیں کیا ہو گیا کہتے ہیں میرے نبی کے نبی کے اختیار میں کوئی چیز نہیں کبھی جناب ابو بکر کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے کبھی فاروق کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے کبھی عثمان کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے کبھی ربیا بوزو کراتے ہیں تو یہ پوچھا جا رہا ہے سالیہ ربیا مانگ مانگ ربیا مانگ کیا مانگتا ہے اگر کچھ پاس نہیں تھا اختیار نہیں تھا تو پھر اتنا لفظ فرمایا کیوں ربیہ بھی تو صحابی تھے وہ بھی نہیں تھے سمجھ کے رحمت کا دریا موج میں ہے اے ربیا مانگ کے مانگ لے تو بھی مانگ لے صحابی تھے مدرسہ مصطفیٰ کے طالب علم تھے یہ نہیں مانگا یا رسول اللہ مجھے پچیس مربع انعام میں دے دیجیے گا مجھے علاقے کا گورنر بنا دیجیے گا مجھے پلاں چیز عنایت فرما دیجیے گا نہیں ابھی لوٹا ہاتھ میں ہے تو ربی یار کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسے ہی جنت ہو اور ربیہ ہو تو سرکار کو وضو کراتا رہے سبحان اللہ مسلمانوں اگر اس بات کو سمجھو گے تو بہت بڑی بات ہے اور یا رضی اللہ و تعالیٰ نے ایک بادشاہ کی حقائق مشہور ہے غالباً خلیفہ ہارون الرشید کی یہ بات ہے اس نے جناب تمام چیزیں رکھی رکھ کر سب کو کہا کہ جناب جس نے جو لینا ہے لے لے جس نے جو لینا ہے لے لے اور جب یہ بات سنی تو ایک خدامہ تھی نکرانی تھی اور نکرانی نے جب یہ سنا تو کہنے لگی جناب پھر سے کہیے گا نا کہ آپ نے کیا کہا ہے وہ کہنے لگا میں نے کہا ہے جس کا جی چوہا جو چاہے لے لے تو اس نے کہا لے لوں وہ کہنے لگا ہاں ہاں لے لے نہ لے لے تو کیوں محروم رہتی ہے لے لے تو بھی لے لے وہ پوچھتی ہے لے لوں ہاں لے لے تو اس نے ہاتھ اٹھایا تو خلیفہ کے کاندھے پہ رکھ دیا وہ کہتا ہے جا وہاں ساز و سامان پڑا ہے وہاں سے جا کے لے لے وہ کہتی ہے سازو سامان کو کیا کروں گی میں تو سازو سامان والے کو لے رہی ہوں اگر یہ مل گیا تو سب میرا ہے رب یارز کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسے ہی جنت میں آپ کو بزو کراتا رہوں مطلب یہ صحابہ اپنے اپنے مقام پہ ہوں گے امبیاں اپنی اپنے مقام پہ ہوں گے ہر کسی کا اپنا مقام ہوگا یا یارسول ربیا تو وہ مقام چاہتا ہے ربیا تو وہ جگہ چاہتا ہے کہ جس باغ میں جس محل میں جس مقام پر آپ رہیں آپ کے محل میں غلام کی حصیت سے ربیا بھی بڑا رہے مانگا تو سب سے اعلیٰ کیوں بھی کسی کو شک ہے سب سے آلہ مانگ لیا نا تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا ربیہ مجھے تو اپنا نہیں پتا کل میرے ساتھ کیا ہوگا میں تجھے کیسی ایسا مقام دے سکتا ہوں یہ باتیں موجود ہیں لیکن میرے نبی علیہ السلام نے انہیں بشارت دی تو گرامی قدر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں حضور نے جنت تقسیم کی تو فاروق اعظم کو بھی جنت عطا فرمائی لیکن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے ہوتی رہے نا کیونکہ ایک راستہ فاروق آزم کا ہے ایک دوسرا ہے اس کی بھی وضاحت کرتا جاؤں آج میں اپنی کتابوں کے ہی حوالے دوں گا دوسری کتابوں سے مجھے کوئی سروکار نہیں آج بخاری شریف میں حدیث ہے میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خطابی نبسی مالقیا کذ کا شیطان صالحن فجن قطو الا سلاک سلاک فجن غیر قدک اے ابن خطاب اس ذات کی قسم ہے جس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب تم شیطان جب تم جب تم سے شیتان کسی راستے میں ملتا ہے وہ تمہارا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس پر رو کے کی شان جس نے پوری پورے جناب اسلام کا نقشہ ہی بدل دیا جس نے صرف دس سال چھ ماہ تقریباً چار دن حکومت کی اور پوری دنیا کا نقشہ چینج کر کے رکھ دیا آج ان کو تکلیف اس لیے ہے کہ ان کے باپوں کو ان کے پاپاؤں کو ان کو جناب و رسوا فروخ آظم نے کیا تھا اور سب سے بڑی عظمت تو یہ بات ہے عظمت والی تو یہ بات ہے کہ ہر مسلمان حضور علیہ سلاطو السلام کو چاہنے والا ہے ہر مسلمان جو ہے طالب اسلام ہے ہر مسلمان جناب والا حضور علیہ سلاد وسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید ہے مگر پروکے کے اعظم وہ ہیں تو جو مراد مستفیٰ ہیں اور جن کے بارے میں حضور علیہ سلاد و نے اپنے رحمت والے ہاتھ بلا دیے اے اللہ یہ مٹھی بار جماعت میں عمر بن خطاب کو داخل فرما اللہ ائی دلی سلام بے عمر صدیق آئے تو خود بیت ہوئے مرید ہوئے بلال تو مرید ہو گے عثمان آئے تو مرید ہو گے جناب والا صحیحب آئے تو مرید ہو گے جو بھی آیا تو کلمہ پڑھتا گیا <coughs> لیکن فاروق کی باری آئی ادھر فاروق بت گروں میں کبر جنا مشرقی ادھر میرے نبی کے رحمت والے ہاتھ اٹھے ہیں تو سنیو یاد رکھ لو جب ہاتھ میرے نبی کے اٹھے ہوں گے اس بات کو پوچھنا ہے تو مجھ سے نہیں سیدنا ابو ہرارا سے پوچھ لو ابو ہرارا فرماتے ہیں ایک دن میں نے باہر گئے رسالت میں رسول اللہ میری ماں مندا چنگا بولتی ہے دعا فرمائیے گا یا, اللہ و... یا رسول اللہ وہ ایمان لے آئے ادھر رحمت والے ہاتھ اٹھے ادھر ابو ہرارا چل پڑے صاحب صاحب کہنے لگے پترت آئی کہنے لگی ابو ہرارا کہاں جاتا ہے ابو ہرارا کہاں جاتا ہے ابو ہرارا مسکرا دیے پر ماننے لگے ایک سال سوال کرنے والے سن لے میں تو دیکھ رہا ہوں گھر پہلے میں پہنچتا ہوں یا دو محمد اللہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا دلن بن کے نکلی تو آئے محمد ادھر میرے نبی علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے اللہ عملی سلامہ ائی دلی سلامہ دل دل بے عمر اے الہی عمر کے ذریعے سلام کو قوت دے ادھر جناب عمر فاروق میرے نبی علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں سوچ رہے ہیں کوئی ایسا کوئی ایسا ہو کپار میں مشرقین میں جناب میٹنگ ہو رہی ہے کوئی ایسا شخص ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قتل کرائے یہ بات فروخ آدم کے کان میں پڑی تو فورن جناب تلوار لے لی کھڑے ہو گئے ادھر پترک مسکراتی ہے اے, اے عمر آج نے ارادہ کچھ اور کر لیا ہے ہم نے کچھ ارادہ اور کر لیا ہے تو سر لینے سر لینے کے لیے جا رہا ہے ہم تو تیرا سروا دینے کا سوچ رہے ہیں فروخ اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو جا رہے ہیں دو راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ مل گئے انہوں نے ان کے بدلے ہوئے جناب مزاج کو دیکھا ان کے جناب چہرے کو دیکھا ہاتھ میں تلوار دیکھی پوچھا کہاں جا رہے ہو کہنے لگے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد عربی کا سر لینے جا رہا ہوں حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے عمر تمہارا ارادہ غلط ہے تم یہی سے واپس چلے جاؤ تم اپنے برے ارادے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے فاروق اعظم نے فرمایا میری تلوار کی کھاڑ سے پورا عرب جو ہے وہ لرزتا ہے سب جانتے ہیں عمر کی بہادری کو سب جانتے ہیں عمر کی تلوار کو عمر کے جوش و جذبے کو سب جانتے ہیں لیکن آج میں اپنے ارادے سے باز نہیں آ سکتا تو سیدنا ان حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ نو فرمانے لگے ادھر کیوں جاتا ہے پہلے جا جا کے اپنی بہن کو دیکھ لے اس دامن اسلام میں آ گئی ہے محمد کے غلاموں میں داخل ہو گئی ہے اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دامن کو پکڑ لیا ہے اپنی بہن امیں جمیل کو دیکھ لے اب کیا تھا کہ جناب غصہ اور بڑا بہن کی طرف چل پڑے بہن کے گھر پہنچے دیکھا اندر سے ادرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نو قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں وہ راغ چھپا دیے اندر داخل ہوئے تو پوچھنے لگے اے امی جمیل کیا پڑ رہی تھی بین نے جواب دیا اللہ کا قرآن تو کہنے لگے کیا کہ تو نے ہمارے خداؤں کو چھوڑ کر محمد کے خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توحید کا اقرار کر لیا ہے جلدی کر اسلام سے منحرف ہو جا جلدی کر اسلام کو چھوڑ دے ورنہ عمر کی تلوار کے ایک وار سے تیرا سر تن سے جدا ہو جائے گا بہن نے کہا بھائی اب یہ تیری تلوار تو چل سکتی ہے لیکن امید جمیل کا ایمان اتنا کمزور نہیں جو جٹ کر کے چھوڑ دے بھائی نے مارا اتنا مارا اتنا مارا کے مار مار کے جناب والا اتنی بے دردی سے بہن کو مارنا شروع کر دیا لیکن جمیر جو ہے اس وقت جناب آہ, آہ نہیں بلکہ آحد آہ آہد کی سدائیں لگانے لگی اب اللہ کو پکارنے لگی پرو کے اعظم کہتے ہیں اے بہن دامنے سلام چھوڑ دے بہن کہنے لگی بھائی جان یہ سر تو کر سکتا ہے مگر اب کسی بوت کے آگے جھک نہیں سکتا بھائی کہنے لگا بہن کبھی میرے پرچھاؤں سے بھی ڈرتی تھی آج میرے سامنے تو کھڑی ہو گئی ہے یہ ضرورت تیرے اندر کہاں سے آ گئی بہن کہنے لگے ارے بھائی یہ تو وہ میں ہے جو محمد الرسول اللہ نے ہمیں پلائی ہے کسی مار سے اس کا نشہ اترتا نہیں کسی کے روب سے یہ کام چلتا نہیں کسی کی زبان کے لال پاس کو جناب معاون کر سکتے یہ تو مٹ سکتی ہے اُن میں جمیل ختم ہو سکتی ہے لیکن اپنی زبان سے کبھی جناب رسول اللہ کا انکار کر سکتی نہیں بہن چلنے لگی تو ہو کے ترش رو مجھے ہزار دے یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے اخر تھک کے فروخ کہنے لگے جہاں میری مار کام نہیں کرتی وہ قرآن تو مجھے دکھا मुझे भी जरा सुना दे बहन कहने लगी ये कुरान सुनने के लिए पाक होना जरूरी है फरूख आजम के सामने जब सूरत ताहा की तलाब शुरू की बहन ने कुरान पढ़ा تو بہن قرآن پڑ رہی تھی عمر پر رہے تھے کلام اللہ کو سن کر عمر کی دل کی دنیا بدل گئی بگڑی تقدیر سور گئی آنکھوں کو آنکھوں سے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے گردن جک گئی ارج قبر مانے لگے بہن جلدی کر کہیں عمر کی کہیں عمر کی عمر دایا نہ ٹر جائے مجھے جلدی دامنے سلام میں داخل پر لو آیا سامن نبی دے مارن کارن مین مار د مار د چلو مت عمر دی عمر برباد نہ جے جتھے عمر سوار دلو کے اعظم لگے بین میرے گل کپڑا پا ل مین سالت لیا بار گائے رسالت والے جدو بار گائے رسالت والے تو میرے نبی آلی سلام داری ارکم دے موجود سن सेदना अमीर रजी फरुक अपने बेनोई दे आसा में रसूल वाल जनाब हाजिर जा रहे ने शमशीर बेन में हथ दे तलवार अखाच आंसू जारी ने تو میرا دل کہ فرشتے بھی مرحبا مرحبا دیا بلند کر رہے ہون اور جناب والا جدو آسان رسول قریب پہنچے ہاتھ نی تلوار تلوار دیکھ کے کرد کر لگے یا رسول اللہ میرا سڈیا کا یا رسول اللہ عمر آ رہا عمر آ رہا ہے آ رہا ہے میرے نبی علیہ السلام جس والے جناب فرمایا عمر نو آن دیو اگر اس کا ارادہ نیک ہے تو اس کا استقبال کیا جائے گا اگر ارادہ غلط ہے تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا ادھر ابن ماجا وال ذرا رجوع کرتے ہیں امام ابن ماجا رحمت اللہ حدیث نقل کرتے ہیں حضور علیہ سلاۃ نے جب فروغ کے اعظم دام رحمت میں جس وقت آئے حضور علیہ سلاد سلام نے دامنے رحمت میں لے لیا نار تکبیر بلند کیا عرش والوں نے مبارکباد دی اور حدیث میں اس طرح ہے لما اسلم عمر جبریلو فقال یا محمد لقد اس طب سارا اہل اسلام عمر حضرت عمر کے اسلام کر نے قبول کیا تو جبریل امین حاضر ہوئے عرض کیا رسول اللہ عمر کے اسلام لانے سے مسلمان آسمان والوں کی طرف سے مبارکباد قبول ہو آسمان والے مبارک دے رہے ہیں اللہ سیدنا کلمہ پڑھنے سے پہلے جس طرح اسلام کے لیے سخ इसी तरह अब मुश्रिक के लिए दिया शिद्धा ओहाल का सख्त हो गए कलमा पढ़ने से पहले सुन लो मुसलमानों तमाम मुसलमान छुपकर कर नमाज पढ़ते थे छुपकर कर नमाज पढ़ा करते थे اس مرد خدا نے ارض کیا یا رسول اللہ جب ہم سچے ہیں ہمارا خدا سچا ہے ہمارا دین سچا ہے اب چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے اب عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو نماز بھی برسر عام ہوگی سما سنیا فل مسجد مشکت میں ایک مال پاس موجود ہیں پھر مسجد میں برسر عام نماز پڑی گئی کافروں نے کافروں نے جب یہ دیکھا پہلے تو اسلام کا این ایلان نہیں ہوتا تھا ہم نے عمر کو کیا بیچا ہے اب تو سر عام جناب اسلام کا اعلان ہونا شروع ہو گیا تو معلوم پڑا جو سر لینے گیا تھا اپنا سر دے بیٹھا ہے اللہ اکبر تو گرامی قدر عمر اسلام میں داخل ہوئے <coughs> <coughs> تو ملا کیا اللہ جس دن خلیفہ پا بنے مختصر فار کرتا ہوں آنکھوں سے آسو نکلائے لوگ کہنے لگے امیر المومنین آج روتے کیوں ہو فرمانے لگے ایک دن میرے باپ نے مجھے ڈنڈوں سے مارا ایک اونٹ گم ہو گیا میرے باپ نے ڈنڈوں سے مارا باپ کہنے لگا تجھ سے تو اونٹ بھی نہیں چرتے کیا کرے گا آج مصطفیٰ کی نگاہ کا صدقہ ہے کہ میں مسلمانوں کا امام بن گیا ہوں نگاہ مصطفیٰ سے ملا کیا اللہ اللہ نزت المجالس میں سپوری پوری شاپرحمۃ اللہ جلد دو میں لکھتے ہیں ایک دن علی المرتضا کرم اللہ وجول کریم نے سیدنا نہ پرو کے عظم رضی اللہ تعالی انوکھ کے دورے خلافت میں ایک رات خواب میں سرکار مدینہ سرورے سینا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پہ بجر پڑی. سلام پھیرنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ آپ دیوار کے ساتھ تکیا لگا کر بیٹھ گئے ایک عورت کھجورے لے کر بار رسالت میں حاضر ہوئی آپ نے انہیں قبول فرما کر ان میں سے ایک مولا علی کے منہ میں ڈال دی باقی سارے نمازوں میں تر نمازیوں میں تقسیم فرما دی سیدنا علی المرتضہ فرماتے ہیں اتنے میں میری آنکھ کھل گئی کیا دیکھتا ہوں کہ میری زبان پر ابھی کھجور کی مٹھاس موجود ہے کیونکہ نبی نے عطا کی ہے نا ابھی تک میری زبان پر کھجور کی مٹھاس موجود ہے فجر کی نماز کا وقت تھا میں فورن مسجد میں پہنچا امامت فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی میں نے ان کے پیچھے نماز ادا کی سلام پھیرنے کے بعد دیکھتا کیا ہوں فروخ آگم نے بھی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور جیسے رات تھی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا فروغ کے بھی اسی طرح ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور پھر ایک عورت کھجور لے کر حاضر ہو گئی آپ نے ان میں سے ایک کھجور اٹھائی مجھے عنایت برما دی باقی سارے نمازیوں میں تقسیم کر دی تو میں نے ایک اور کھجور لینے کی خواہش ظاہر کی تو فروخ اعظم نے فرمایا لو زادہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البارحتا اگر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے زیادہ دیوتی تو میں بھی زیادہ دیتا معلوم ہوا ان کے دن بھی اکٹھے تو راتیں بھی اکٹھی ہیں اگر بار گوائے مستقبل میں علی کو کھجور ملتی ہے تو اس کھجور کو کے یاد دیتے ہوئے ملہدہ فرماتے ہیں اسی لیے ایک عنایت فرمار کے دوسرے کے مطالبے پر جواب دیا جاتا ہے لو زد لو زاد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الباری جدناک <حتال> اگر <البار> رسول اللہ زیادہ دے دیتے دے دی دی دی ہوتی تو میں بھی زیادہ دے دیتا یہ نگاہ نبوت کا صدقہ ہے خیز نبوت ہے صحب رسول کا صدقہ ہے یہ عطا ایسی نہیں جو کما ایسا کمال عبادت سے نہیں میرے مطفاق کے کرم سے حاصل ہوتا ہے ارے سن لو تفصیل کبیر میں طریق الخلفام میں مسکا شریف میں یہ بات موجود ہے کہ فر کے اعظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے ایک ملک میں جہاد کے لیے لشکر سلام کو بھیجا اس کے امیر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی انہوں کو بنایا ادھر جنگ ہو رہی تھی فروخ آزم جمعہ المبارک مبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ادھر جناب دوران خطبہ نظر اٹھائی تین بار بلند آواز سے فرمایا یا ساری الجبل یا تل الجبل اب سامین بھی سوچتے ہیں یہاں تو ساریہ نہیں تو خلیفہ ساریہ کو بلا رہے ہیں اب دیکھ لیں سامین نے خطبے میں لفظ تو سنے اب دیکھ لیں ساریہ تو دور ہے راستے میں فضائیں ہیں ہوائیں ہیں درخت ہے پہاڑ ہے ہر چیز مکانات آبادیاں اباد ہی بستیاں ہیں لیکن اتنے خلا کے ہوتے ہوئے بروقع آزم کی وہ آواز جو ہے حضرت ساریا حضرت ساریہ نے سن لی مسلمانوں کو پتہ نصیب ہو گئی ایک کا جب جب خوشخبری لے کر آیا مدینہ پاک میں پہنچا کہنے لگا ہم تو مغلوب ہو رہے تھے جمعے کے وقت میں ہمیں یہ آواز سنائی دی کسی کہنے والے نے کہا یا ساری جب نا پس ہمیں اس آواز کی برکت سے اللہ نے پتا فرما دی ہے اللہ اکبر وہ فروخ آظم جن کی بارگاہ میں غیر مسلموں کا کاسز آئے آ کے سوال کرے مدینہ میں سوال کرے تمہارا امیر کہاں ہے اس کا محل کہاں ہے تو اہل اسلام کیا جواب دیتے ہیں مسلمانوں سن لو <coughs> ہمارے امیر کا کوئی محل نہیں ہمارے امیر تو مسجد نبوی میں ہوتے ہیں لیکن سن لو اس وقت اگر اس کو ملنا ہے تو وہ مسجد نبوی میں نہیں ہوں گے نہ اپنے کسی محل میں ان کو ملنا ہے تو دیکھ لو فلاں گھر پر فلاں گھر میں مزدوری کا کام کر رہے ہیں تو جناب وہ غلام پہنچا جا کے دیکھتا ہے فروخ اعظم نے سر کے نیچے مٹی کا ایک ڈال رکھا ہوا ہے کے ساتھ سو رہے ہیں کامپنے لگا کامپنے لگا فروخ اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی آخل کھل گئی آنکھیں کھلی تو فرمایا کامپتا کیوں ہے تو کہنے لگا اے امیر المومنین ہمارے امیر جو ہیں اپنے محلوں میں بھی غیر محفوظ ہیں سپاہ رکھی ہوئی ہے تو جناب والا آپ نے دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا ہے اس کی برکت سے آپ بھی آرام کی نیند ہوتے ہیں ہمارے امیروں کی نیندیں حرام ہے آپ ان نیند آرام کی نیند سوتے ہیں اس لیے کہ آپ نے عدل و انصاف فرمایا ہے تو گرامی قدر اس امیر اس کی بات میں کیا سنا ہوں आज के अमीर थक तो नहीं गए ना थक तो नहीं गए बोर तो नहीं हो रहे बोर हो रहे हो ओ माशा हमारे एक भाई बोर हो रहे हैं <laughs> आज के अमीर देख लो ساری مخلوق مشقت میں پڑی ہوئی ہے خدا عشی کر رہے ہیں ایسے اس طرح سے ہیں لیکن امیر المومنی ان پرو کے اعظم کا ہاں اس ان کا حال دیکھ لو ان کی حالت دیکھ لو حالت یہ ہے ساری مخلوق خدا مدینہ رسول میں جناب والا آرام سے سوتی ہے اور امیر المومنین امیر المومنین مدینے کی چوکیداری کرتے ہیں اور رات کو اللہ رات کو مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہیں مکلو کے خدا میں سے کوئی پریشان حال مل جائے تو اس کی, کی پریشانی کو دور کر دیا جائے کوئی پاکا مست مل جائے اس کی پاکا مستی جو ہے دور کر دی جائے اور جناب والا اللہ اور بیوی بی کا یہ حال ہے کہ رات کو مسافر بدو کی بیویوں کی دائیاں بن کر جائے یہ حالت تھی امیر المومنین کی کہ مخلوق امیر مخلو کے خلا خدا کی حفاظت اور ان کی نگر بانی کے لیے کوئے حبیب کی گلیوں میں گشت برماتے ہیں مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے ہیں کتنے خوش نصیب ہوں گے اللہ اکبر اللہ سب کو مدینہ پاک کی گلیاں دکھا دے اس فقیر نے مدینے کی پرانی گلیاں دیکھی ہیں اللہ اکبر آج تو نقشہ ہی بدل گیا آج تو وہ چیز ہی موجود نہیں سرکار کے روزے سے باہر نکلے نا وہاں پہلے پرانا محلہ ہوتا تھا اللہ اکبر سید نہو کہ آزم رضی اللہ تعالی انہور رات کو مدینہ پاک کی گلیوں میں گشت لگاتے ہیں مخلو کے خدا کی پریشانیوں کو تلاش کرتے ہیں کہ مخلوق کے خدا میں سے کوئی پریشان حال مل جائے اس کی پریشانی دور کر دی جائے خری خطبری میں یہ واقعہ ایک واقعہ موجود ہے فروق آزم رضی اللہ تعالیٰ نو مدینہ پاک کی گلیوں میں گشت کرتے کرتے گشت کرتے کرتے ایک جھونپڑی کے قریب سے گزرے اس جھونپڑی میں ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ ہے. ایک ہنڈیا چولے پہ رکھی ہوئی ہے بچے بلک رہے ہیں امیر نے روشنی والوں سے سلام کے بعد کہا میں اندر آ سکتا ہوں عورت بولی اگر شرافت کے ساتھ آنا چاہو تو آ سکتے ہو آپ نے قریب آ کر پوچھا تمہارا کیا حال ہے یہ بچے کیوں رو رہے ہیں کہنے لگی رات اور سردی نے ہمیں روک لیا ہے بچے بھوک سے رو رہے ہیں آپ نے فرمایا اس انڈیا میں کیا پکایا جا رہا ہے کیا پکا رہے ہیں کہنے لگی صرف پانی ہے جس کے ذریعے انہیں خموش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ سو جائیں اللہ نے ہمارے اور عمر کے درمیان اللہ ہی فیصلہ کرے گا اپنے فرمائے اللہ تم پر رحم فرمائے عمر کے اب اللہ ہی رحم فرمائے عمر کو بتائے بغیر تمہاری حالت کیسے معلوم ہوگی کہ تم بھوکھے پیاسے ہو تمہیں آج پا تمہیں پاکا مستی ہے تمہیں تمہاری کو کیسے معلوم ہوگا تو کہنے لگی بی بی کہنے لگی اگر ہمارے حق کا خیال نہیں رکھ سکتا تھا تو پھر اس کو امیر المومنین بننے کا حق نہیں تھا او کے آگم کی آنکھوں میں آنسو آگے اللہ खादम से कहा चल सीथे बैतुल माल में पहुंचे, गोदाम से एक बोरिया अपने जनाब कमर पर रखी खादम कहने लगा दूर मुझे उठाने भेज दीजिएगा पर आजम कहने लगे कल क्यामत को मेरा बोझ उठाएगा तो आज भी उठा ले ورنہ یہ عمر اپنا بوجھ خود ہی اٹھائے گا عمر خود ہی اٹھائے گا فرمایا نہیں کہنے لگے نہیں یہ عمر کا کام ہے عمر ہی کرے گا خادم نے جب بار بار اسرار کیا تو آپ نے وہی جواب دیا حتیہ کہ بوری اٹھا کر مختصر کرتا ہوں بوری اٹھا کر جناب سیدنا پرو کے آزم رضی اللہ تعالی انو آپ اس عورت کے دروازے پہ پہنچے دروازے پہ پہنچ کے جناب دروازہ کٹ کٹایا اندر تشریف لے گئے خود جناب آٹا گونگا روٹی پکائیں بچوں کو کھلائیں بچے مسکرانے لگے مسکرانے کے بعد مسکرانے کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے جناب والا فرمایا وہ عورت کہنے لگی اللہ ترین ہم پر احسان کرنے والے ہم پڑھنے کی کرنے والے اللہ تیرا بلا کرے اللہ تیرا بلا کرے تو پرو کے عظم ہاتھ باندھ کے معافی مانگتے ہیں یہ بہن عمر کو معاف کر دے عمر کو معاف کر دے تو کہتی ہے میں تو یہ دعا کرتی ہوں اللہ تیری جگہ ہوں میں اللہ عمر کی جگہ تجھے خلیفہ بنا دے تو آپ نے فرمایا کل تو جب دربار خلافت میں آئے گی مسجد نبوی میں آئے گی تو انشاءاللہ وہاں مجھے ہی پائے گی وہ امیر المومنین جس کی خدمتوں کا جس کی خدمت سلام میری زبان کیا بیان کر سکتی ہے طریقے اسلام کے جب آپ ورق کھولیں گے تو پھر معلوم ہو جائے گا کہ عدل و انصاف کا وہ پیکر کس شان سے نظر آتا ہے ارے دیکھنا ہے تو طریقے اسلام کو دیکھ لیں کہ وہ مجسمہ حق و صداقت کس انداز سے تمہیں نظر آتا ہے اگر دیکھنا ہے تو وہ صبر دیکھ لے جب بیت المقدس پر مسلمانوں نے چڑھائی کی تو یہودیوں نے یہ کہا غیر مسلموں نے کہا کہ لڑائی سے کچھ فائدہ نہیں آپ اتنا کر دیجئے گا اپنا امیر علم ہمیں دکھلا دیجئے گا تو بغیر لڑائی کے بیت المقدس لے لیجئے گا جب باہر فاروقی میں خط پنج مل ملا تو فاروق آدم جناب تیار ہو گئے ایک غلام ساتھ لے لیا ہمارے ہاں دیکھ لیں किसी शहर के किसी बड़े ने जाना होता है पहले जनाब ट्रैफिक मुअतल हो जाती है ٹریفک بند کر دی جاتی ہے راستے بند کر دیے جاتے ہیں پولیس کا انتظام کیا جاتا ہے اور جناب والا معلوم نہیں کیسے کیسے انتظام ہوتے ہیں لیکن فروخ اعظم کے اس سفر کو دیکھ لیجئے گا کہ جب فروخ اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہو بیت المقدس کی طرف چلے تو ایک غلام ساتھ ہے परमाने लगे ए गुलाम सुन ले अपने सबर की जनाब मंजिले बना लेते हैं उन मंजिलो के हिसाब से कभी तू सवारी पर सवार होगा मैं मुहार पकड़ के चलूंगा जब मेरी बारी आएगी मैं सवार हूँ तो तू मुहार पर पकड़ कर चलेगा मंजिले तय हो गई चलना शुरू कर दिया چلتے گے آخری منزل دیکھ لیجیے گا اللہ کا کرنا ایسا ہوا سواری کی باری غلام کی تھی مہار پکڑنے کی باری امیر المین کی تھی امیر المین نے ان کی بار میں جب غلام نے عرض کیا ہے امیر المین آپ سوار ہو جائیے لوگ آگے انتظار کر رہے ہیں راستہ دیکھ رہے ہیں امیر المومنین آ رہے ہیں اور مجھے سواری پر دیکھیں گے غیر مسلم تن کریں گے تانا دیں گے باتیں کریں گے امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں مجھے لوگوں کے تانوں کی پرواہ نہیں لوگوں کی زبانوں سے نکلے ہوئے کلمات کی پرواہ نہیں اگر تیری باری تیرا حق میں کھا گیا کل قیامت کو کیا جواب دوں گا اب باری تیری ہے سوار تو ہوگا عمر مہار پکڑ کر چلے گا اللہ اس حال میں جب پہنچے تو یہودی کہنے لگے کہنے لگے اگر تمہارا میر المین وہ ہے جو گھوڑے پر سوار ہے لڑ لو لڑائی کر لو جنگ کر لو زور ازمائی کر لو جتنا جو چاہے کر لو تمہیں بیت المقدس ہم لوگ نہیں دیں گے وہ پوچھتے ہیں کیوں لوگوں نے بتلایا نہیں نہیں ہمارا امیر المومین وہ نہیں بلکہ امیر المومین وہ ہے امیر المومنین یہ ہے جو مہار پکڑ کر آ رہے ہیں تو کہنے لگے یہ تو سچ ہے ہماری کتابوں میں یہ بات موجود ہے بیت المقدس کا فاتح وہ ہوگا کہ اس کی شان یہ ہوگی کہ جب بیت المقدس میں داخل ہوگا اس شان سے داخل ہوگا کہ اس, کے اس, کی اس کے غلام کی باری غلام سواری پر ہوگا امیر مہار پکڑ کے چل کے آتا ہوگا اس امیر علم کی میں شان کیسے بیان کر سکتا ہوں بوڑا ہونا تھک گیا آپ کی کرامتیں نہیں سنا سکا اللہ تعالی آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے انشاءاللہ اللہ دوسری کسی مجلس میں پھر عرض کروں گا اب روم میں میرا خیال ہے کہ